بما خلق نسما دلیل اقلی نمبر اور نئی پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو زمین کو جو کے درمیان ہے باتیں ہے ابس خالی ذکمت حکمت کر زن الزین کا فروغ یہ گمان کافروں کا ہے کہ ابس پیدا ہوئے ہیں اب ان کا انجام سن لو فوائل اللہ کافرو انجام منکرین پگ ہلاکت ہے کافروں کے لیے نار سے ج النا یہ زاجر ہے جی زاجر بر انکار قیامت زاجر بر انکار قیامت بابا قیامت قائم نہ ہو تو یہ کھرے کھوٹے کا پتا چلے گا یہ دنیا کے اندر کھرا کھوٹا ملے جلے ہیں کافر مومن ملے جلے ہیں عملی طور پہ فیصلہ نہیں استدلالی جلالی فیصلے تو آئے عملی طور پہ پتہ نہیں چلتا عملی طور پہ تو پتا یوں چلے نا کہ اللہ عذاب دے دیں اور یہ کافر سارے مر جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلحین اور مفسدین کو جدا کرنا ہے تو کب جدا ہوں گے عملی طور پہ قیامت کے دن اس کے لیے قیامت کا نہایت ضروری ہے دیکھو جی کہاں پہنچ گئے جی املا جلو ان کا زاجر بر انکار کیا کیا کر دیں گے ہم ان کو جو ایمان لے عمل کی اچھے مثل ان کے جو مسرل ہیں زمین میں پتہ ہی نظر ام نجر مستقین یا کر دیں گے متقین کو مثل خود جار کے قیامت ہو تاکہ عملی طور پہ جدا جدا ہوں کتاب ان ذل ہو کتاب یہ دلیل وحی وہی بات چلی آ رہی جی توحید ہے قیامت ہے حسالت ہے صداقت قرآن ہے کتاب دلیل واح ہے اور صداقت قرآن یہ کتاب ہے اتارا ہم نے اس کو تیزی طرف برکات حکمت انضا لے دب رو آیات ہی تاکہ اس کے آیات کے اندر غور و فکر کریں اور تاکہ سمجھیں عقل والے وحبنال داود سلیمان دلیل نکلی نمبر کتنی جی دو ہم نے بخشا داؤد کو سل سلیمان نے مالا خوب بندہ تھا بے شک وہ بھی رجوع کرنے والا تھا باپ کی طرح باپ کی طرح از اور زالہ بن اشی صاف نات امتحان نمبر ایک حضرت دعود علیہ السلام نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے اور گھوڑے تھے بہت کافی تعداد کے اندر ایک دن آپ زہر کے بعد بیٹھے سورہ ڈھلا ظہر کے بعد جو بیٹھے نا گھوڑوں کا معائنہ کرتے کرتے مغرب ہو گئی سورج غروب ہو گیا اور آپ کا ایک وظیفہ رہ گیا جو اثر کو پڑھتے تھے وہ فرض نہیں تھے نفلی وظیفہ رہ گیا فرض نہیں تھے لیکن اللہ والوں سے نفلی وظیفہ رہ جائے تو پھر بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے اے نہیں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درد لر فضار غام گرز باغے دل خلا لے کم عارف کی دل میں ہزاروں غم ہوتے ہیں سمجھے عارف کی دل میں ہزاروں غم ہوتے ہیں ایک تھوڑا سا معموری اگر کوتا ہی ہو جائے تو حضرت کا وظیفہ رہ گیا تو فرمانے لگے آپ ان گھوڑوں کو واپس چلاؤ ان گھوڑوں کے وجہ سے رہا ہے نا سارے گھوڑے جی واپس آ گئے تو حضرت تلوار کے ساتھ ذبے کرنے لگے اس کے ساتھ تو ان دنوں گھوڑوں کی قربانی جائز تھی آئے سمجھ حلال تھے گھوڑے کھاتے تھے قربانی کرتے تھے تو تمام گھوڑوں کو ذبے کر کے کن میں تقسیم کر دیا غریبوں میں تقسیم کر دیا وہ تمام میں غلط کہہ رہا ہوں بہت سے گھوڑے ذبے کیے پھر اللہ نے روک دیا ہاں کہ جہاد کے کام آئیں گے چند جی تو بہت سے گھوڑے انہوں نے ذیبے کر دیے اس کو کہتے ہیں غیرت کیا کہتے ہیں؟ غیرت کہتے ہیں کہ جو چیز یاد یار کی یاد سے غافل کرے اس کو نہ رکھو یار کی یاد سے کو غافل کر دیا یہ سمجھی بات دوسرا معنی اور میں بتاتا ہوں دیکھو جی یہ امتحان نمبر ایک جب پیش کیے گئے اوپر اس کے بل شام کے وقت میں شام کے وقت سے مراج کیا ہے سورج ڈھلنے کے بعد مغرب تک افنات الجیا صاف جمع صافن کی ہے صافن اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تین پاؤں کے اوپر کھڑا ہو اور ایک پاؤں کے کنارے پہ وہ عمدہ گھوڑا ہوتا ہے ماتھا بھی سفید ہو پنج کلان گھوڑا شام کے وقت پیش کیے گئے اصیل گھوڑے صاف اسیل اصیل گھوڑے یاد بہت عمدہ ف کالا فق فرمانے لگے بے شک میں نے محبت رکھی ہے محبت مال کی ان ذکر ربی اس سے پہلے ف الحانی معذو پہ غافل کر دیا اس نے مجھ کو اپنے رب کی یاد سے ف غافل کر دیا مجھے رب کی یاد سے حتہ توارت یہاں تک کہ چھپ گیا سورج کس کے اندر ہجاب کے اندر پردے کے اندر بزی برے گیا ردو حالیہ لوٹو ان کو میرے اوپر فتحفے کا مسم بھی سو کے والا اور شروع ہوئے تھے مسن ما سے ہن بھی سلانے والے تلوار کو یا مسن اس کا اصل ہو یم سہ سیف اور تلوار تلوار چلاتے تھے پنڈلوں پر اور کس کے اوپر گردن کے اوپر یعنی ذبے کر دیا ان کو ایک معنی تو میرے عزیز یہ ہے کہ گھوڑوں کو ذبے کر دیا کیونکہ وظیفہ رہ گیا دوسرا معنی جی دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے اب وہ معائنہ کرتے رہے جہاد کے گھوڑوں کا سمجھے معائنہ کرتے کرتے سورج غروب ہو گیا جو کوئی ہو گیا نفلی وظیفہ رہ گیا لیکن فرمانے لگے یہ وظیفہ تو تھا نفلی لیکن جہاد کے گھوڑے نفلی وظیفہ سے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں بھائی جہاد تو فرد ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے پالے ہوئے دے لہذا ان کو واپس لاؤ تو پھر ان کی گردنوں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے تھے پنڈلوں پہ بھی آت پھر تے شابہ شابا شابا, شابا جہاد کے لیے کام آؤ گے اچھے گھوڑے ہو اب سمجھا پہلے مسن کا منہ کیا تھا تلوار چلانا اب مسن کا منع کیا ہے ہاتھ پھیرنا اب دیکھو جی پھر مانا کرو اس عوردہ جب پیش کیا اس کے اوپر وقت شام کے اصیل گھوڑے عمدہ گھوڑے پر فرمانے گئے میں نے محبت رکھی ہے محبت مال کی خیر سے مرادر گھوڑوں کی گھوڑوں کی محبت آپ پہلے من آگے کیا کرتے تھے الحانی ان ذکر ردی کیا انہوں نے غافل کر دیا اب الحانی نہیں ان کو اجلیا بناؤ میں نے محبت کیا محبت گھوڑوں کی باورچہ یاد رب بنے کے کیا منا وہ جہاد جہاد بھی اللہ کی عبادت نہیں ہے میں نے گھوڑوں کے ساتھ محبت رکھیے باورچہ جہاد کے خطہ تبارت بال حجاب یہاں تک کہ سورے چھپ گیا ہجاب کے اندر یا دوسرا معنی یوں کرتے ہیں یہاں تک کہ خود چھپ گئے گھوڑے ہجاب کے اندر دوسرا معنی کیا ہے چھپ گئے گھوڑے ہجاب یعنی گھوڑے اتنے زیادہ تھے ان کو جو دیکھتے رہے کیا ہجاب ہو گیا کہ چھپ گئے پھر میں لوٹاؤن کو جو ہجاب میں چھو گیا طافے کا مساں شروع ہوئے ہاتھ پھیرتے تھے پنجلوں کے اوپر بھی اور کس کے اوپر گردنوں کے اوپر بھی بھائی جن کے پاس گھوڑے ہیں نا ان سے آپ پوچھیں وہ گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں پنجلوں پہ گھوڑا کیا ایسے پھر خوش ہوتا ہے ایسے کرتا ہے ایسے ایسے کرتا ہے نہیں ایک آدمی تھا بیوی روزانہ اس کو گالیاں دیتی تھی تو کہنے لگا یار کوئی تجویز سوچیں بیوی راضی ہو جائے تو دیکھا ایک گھوڑے والے کو وہ گھوڑے کو ہاتھ پیر رہا تھا گردن پہ پنڈلی پہ سب چیز پہ بڑا پیار کر رہا تھا تو کہنے لگا اگر میں بھی گھوڑا بن جاؤں تو میری بیوی بڑا پیار کرے گی تو شاید گھر تشریف لائے کوئی جھاڑو لے آئے دم بنا لیا اپنا تو گھوڑے کی طرح کھڑے ہو گئے اور بیوی کو کہا کہ ہاتھ پہ وہ ہاتھ بھی پھیرتی تھی کہتی تھی میرا گھوڑا میرا گھوڑا بڑا پیارا گھوڑا کو خدا کی قدرت وہ آگ جو تھی نا اس کے چولہے کے اندر اس کے دم کو لگ گئی وہ جھاڑو تھی نا تو گھوڑے صاحب جلنے لگے اور اب دوڑ کے اوپر چڑھی کوٹھے کے اوپر کہیں کہ میرا گھوڑا جل گیا میرا گھوڑا جل گیا آنے کا بدماش ہو رہا تھا اس کا گھوڑا کہاں تھا ان کو کیا پتا کہ اس کا گھوڑے صاحب گائے جی جو ہے مطلب گھوڑے پڑوسا بیوی کو کسی اور طریقے میں راضی کرنا گھوڑا نہ بننا اچھا یہ سمجھا با جی تو یہ کتنی مطلب میں نے عرض کیے ہیں دو اچھا جی ایک اور آزمائش ہے جی سلیمان علیہ السلام کی ذرا غور کرنا بالکت فتنا سلیمان امتحان نمبر کتنی جی دو پہلا ختم ہو گیا نا یقینی بات ہے کہ آزمایا ہم نے سلیمان کو اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ جاسا دن منا ایک دھڑ ڈال دیا بے روح سما اناپت کی سلیمان نے اللہ کی طرف رجوع کیا یہ جی کون سا دھڑ تھا یہاں بھی ایک روایت اسرائیلی ہے وہ غلط ہے پہلے اسرائیلی روایت سن وہ کیا ہے وہ جھوٹی روایت اسرائیلی وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی نا انگوٹھی اس کے اندر راز تھا بادشاہی جو کرتے تھے نا اسی انگوٹھی کی وجہ سے جن بھی تھے انگوٹھی کی وجہ سے اس کے اندر کوئی اسم آزم تھا آپ جب حصول کرنے کے لیے جاتے یا کوئی بیت الخلا جاتے تو انگوٹھی اپنی ایک لونڈی کو دے دیتے جس کا نام جرادا تھا پیاری لونڈی تھی خدا کی قدرت ایک دفعہ آپ حسول کرنے کے لیے گئے تو شیطان آیا سخر جنی وہ جنوں کا بڑا سردار تھا ساخر جنی اس نے سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کرنی جن جو ہیں شکل اختیار کرتے ہیں نی نی. یا تو شکل اور بیشکال مختلف ہوتے ہیں لیکن نبیوں کی شکل نہیں بنتے کسی جھوٹا ایسا تو اس نے نبی کی شکل اختیار کالی ساک جنی جی نے جن نے جرادا کے پاس آ گیا اور اس کہنے ان لگا انگوٹھی مجھ کو دے دے جرادا نے اس کو انگوٹھی دے دی اور وہ جن کا بن گیا جی بادشاہ بن گیا حکومت اس قبضے میں آ گئی سلیمان علیہ السلام جو لکھ لے نا سڑخانے سے باہر چوراہ تک وہ انگوٹھی کرنے بھی تو آپ لے گئے تھے میرے پاس کہاں ہے آپ سلحمان علیہ السلام کی سلطنت ختم انہوں نے مزدوری کرنی شروع کر دی مزدوری کرتے کرتے وہ مچھلی جو پکڑنے والے تھے نا ان کے ہاں مزدور کھڑے ہوئے مچھلی پکڑتے تھے بیچتے تھے خدا کی قدرت کچھ چالیس دن تک یا کتنے تک اس نے حکومت کی سخت نے ایک دفعہ اللہ کی قدرت سے وہ اڑا اور اس کی انگوٹھی کہاں گر گئی دریا کے اندر انہوں نے جو مچھلی پکڑی اس کو چیرا تو انگوٹھی نکالائی سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی اور پہن لی تو بادشاہی پھر واپس آ گئی تو کہتے ہیں یہ جست وہی تھا ڈال دیا ہم نے اس کے تخت کے اوپر ایک دھڑ اس دھڑ سے مراد کون ہے شخرے جن کی اس نے حکومت کی لیکن یہ غلط واقعہ ہے صحیح واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلحمان علیہ السلام نے اپنے فوجوں کو ایک حکم کیا وہ فوجی کچھ کو کوتا ہی کرنے لگے تو سلحمان صاحب پڑھ کے تم کوتا ہی کرتے ہو میری بیویاں ہیں تقریباً سو کے قریب آج رات میں ہم جس سے ہی کروں گا ان کے ساتھ مجھے بچے پیدا ہوں گے سو میرا بچہ پیدا ہوگا فوجی بن جائے گا میرے کام آئیں گے ان نہ کر سکے کیا؟ آ, ہم ہمری کسی عورت کو حمل نہیں ہوا صرف ایک عورت کو حمل ہوا وہ بھی کچا بچہ گر پڑا وزا حمل وقت سے پہلے وہ دئی اٹھا کے لے آئی سلیمان کے تخت پہ رکھ جائے یہ جی لے لو آپ کا نتیجہ یہی ہے جسد سمجھے جی یہ اصل ہے حقیقت آزمایا ہم نے سلیمان کو ڈال دیا اس کے تخت کے اوپر کیا ایک دھڑ پھر انابت کی انہوں نے اللہ کے یہاں رجوع کیا قال الدعاء دعا سلیمان کہنے گا اے اللہ بخش واسطے میرے مغفرت کرو اور آئندہ کے لیے عطا کرو مجھ کو ایسی سلطنت کہ نہ لائق ہو واسطے کسی ہے کہ میرے زمانے میں میرے بعد ان کا انتر فسخرنا سخر نہ اجابت الدعاء پچھتا کر دیا ہم نے واسطے اس کے کو جی اب کو جاری ہوتی تھی بے امر ہی اللہ کے حکم سے یا اس کے حکم سے دونوں چیزیں ہیں. اللہ نے جو تابع کر دی اچھا آ, اس کا حکم ٹھیک ہے جاری ہوتی تھی اس کے حکم سے نرم پہلے تو تھی سخت اب ہے نرم اس کی تطوی پڑ چکے ہو کیا اٹھاتے وقت سخت ہوتی ہے جب ہم اجازت تو بعد ملا ہے سوا صاحب جائیں ارادہ کرتے وشیاتی اس کا ہاتھ بھی اسی پہ پڑے گا کس پہ سک کرنا تابے کیا ہم نے اس کے شیطانوں کو یہی جی جنا کلّا بندا یہ سب کے ساتھ تھے عمارت بنانے والے غوطہ لگانے والے بعض عمارتیں بناتے تھے بہ کیا تھے وہ غوتے لگاتے تھے موتی وغیرہ جواہرات رات نکالتے وہ آخرین اور دوسرے تھے جکڑے ہوئے زنجیروں کے اندر جو سرکش ہوتے نا ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا تھا اللہ علیہ وسلم پر میں حاضا یہ ہے ہماری بخشش تجھے مالک بنا دیا ہے فامن چاہے کسی کو دے او ہم یا نہ دے بغیر حساب تجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا تو مالک ہے وا بے شک واسطے اس کے ہمارے نزدیک البتہ مقام قرب اور اچھا انجام بہشت کے اندر دنیا میں مقام قرب اور اچھا انجام کے اس کے اندر بہشت کے اندر چلو جی